جزاک اللہ خیر عثمان بھائی دل مدینہ بھائی امید ہے ان شاء اللہ قبار قبط آپ سب خیریت ہوں گے اور امید ہے کہ میری آواز کو بھی سما فرما رہے ہوں گے جی الحمدللہ اللہ تعالی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاص خاص لاکھ لاکھ کروڑ ہاتھ کروڑ کرم ہے الحمدللہ للہ خیریت سے ہیں امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کا آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ والدہ محترمہ بھی کافی سے پہلے سے کافی بہتر ہیں الحمدللہ جی جی حضرت انشاءاللہ اللہ اجتماع میں اللہ نے چاہا تو حاضری ہوگی اور ارادہ پکا ہے تیاریاں بھی مکمل ہے تمام بھائی دعا فرمائے گرین ہنڈریڈ بھائی کی والدہ محترمہ کے لیے اللہ کا اعلی انہیں صحت کاملا آجلا نافعہ نصیب فرمائے آج ان سے بات ہوئی تھی فون پر تو بتا رہے تھے کہ پہلے سے کچھ بہتر کنڈیشن ہوئی ہے الحمدللہ ورنہ کل تو بہت خطرناک صورت حال تھی اور آج پہلے سے کچھ بہتر ہیں لیکن ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں تو تمام بھائی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے زمین ریڈ ہنڈریڈ بائک کی والدہ محترمہ کو صحت نافعہ نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر صحت و سلامتی دین کی سلامتی کے ساتھ جسمانی روحانی ظاہری باطنی ہر خیر و افیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تاز سلامت فرمائے آمین ان اللہ تعالیٰ ہم نبی تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں توبہ کی آیت نمبر چڑھ چڑھ سے ہم نے آغاز کرنا ہے يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نصوا الله فنسيهم إن المناسقين هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اَص اللہ وسلام و یا رسول اللہ واہ علی کا واصحب یا حبیب اللہ تو السلام علیہ کا یا نبی اللہ واہ نور اللہ مولا یا صلی وسلم دا امن على اللہ حبیب الخلق خی رخن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر سڑسڑ سڑ سے ہم درد کا آغاز کر رہے ہیں سا آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماج فرما لیں ترجمہ تنظیل اِمان منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں برائی کا حکم دیں اور بلائی سے منع کریں اور اپنی مٹھی بند رکھیں وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا بے شک منافق وہی پکے بے رحم ہیں اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یعنی وہ سب نفاق اور اعمال خدیثہ میں یکساں ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ برائی کا حکم دے یا مرون بالمنکر برائی کا حکم دیں یعنی کفر و معصیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کا وہ پرچار کرتے ہیں معاذ اللہ اور معروف بلائی سے منع کرے یعنی ایمان طاقت و تصدیق رسول سے منع کریں اور اپنی مٹھی بند رکھیں و یک نہ ہوں اپنی مٹھی بند رکھیں یعنی راہ خدا میں خرچ نہ کریں نہ صحسیا ہوں وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا یعنی انہوں نے اس کی اطاعت و رضا طلبی نہ کی اللہ کی تو اللہ نے انہیں ثواب اور فضل سے جو ہے محروم کر دیا تو اللہ تبارک و بطالہ کہ یہاں پر مطلب چھوڑ دینا ہی لفظ یہاں پر آئے گا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ قربان جائے ورنہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تیا ہم کا کہ اللہ تعالی انہیں بھلا بیٹھا حالانکہ اللہ تعالی بھولنے سے طاق ہے اللہ تعالی کے لیے ہم لفظ بھول نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت بھول جائے یہ کہنا صحیح نہیں ہے یہ عربی کے الفاظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت سے متعلق بات ہو تو اللہ کی شان کے مطابق ترجمہ ہونا چاہیے محبوب علیہ السلام سے متعلق بات ہو ان کے مطابق شان رسالت کے مطابق ترجمہ ہونا چاہیے عام مسلمانوں کی بات ہو یا کفار کی بات ہو تو اس کے حساب سے ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ترجمہ نسم اللہ فنسی ہوں وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا بہت کامل ترین ترجمہ ہے یہاں پر جنہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ نے بھی ان کو بلا دیا تو یہاں پر بلانے کا لفظ نہیں کہیں گے کیوں پاک ہے اللہ تعالیٰ بھول نہیں سکتا آیت نمبر سڑسٹھ ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے وہ انہیں بس ہے اور اللہ بھی ان پر لانت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے اللہ اکبر کبیرا یہاں پر اضام مقیم کے معنی کیا ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ نے منافقین کے جرائم بیان فرمائے ابھی آپ نے وہ آیت 67 سیون کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے منع کرتے ہیں اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا بیان فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے اور اللہ نے ان پر لانت فرمائی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے بالکل دور کر دیا ہے پھر فرمایا ان کے لیے عذاب مقیم ہے تو اس پر اعتراض ہے کہ عذاب مقیم کا معنی ہے دائمی عذاب اور اس کا ذکر تو خالدین دین اصیحہ میں ہو چکا لہذا یہ تقرار ہے تو جواب یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا ان کو دوزخ کی آگ کا دائمی عذاب ہوگا اور عذاب مقیم سے مراد کسی اور قسم کا عذاب ہے جو ان کو دائمی ہوگا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ عذاب مقیم سے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے نفاق کی وجہ سے ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالی وحی کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو ان کے نفاق سے متلع کر دے گا اور ان کو ہر وقت اپنی رسوائی کا خطرہ رہتا تھا تو یہ مراد ہے عذاب مقیم سے آمبر انہتر ارشاد خدا بندی ہے کلین امن قبل کم کانو اشد اخترا ام والدا خستم تا بخلا خلاقی دنیا والا خرا وم الخاصر جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے اور تم بےحودگی میں پڑھے جیسے وہ پڑے تھے ان کے عمل اقارت گئے دنیا اور آخرت میں اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں دیکھیے اس آیت پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تھی تو وہ اپنا حصہ برت گئے یعنی حصہ برتنے سے یہاں پر مراد ہے کہ لذات و شہوات دنیا کا وہ اپنے اس میں زندگی کھو گئے پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تم بےودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے یہاں پر مراد ہے کہ تم نے اتباع باطل اور تہذیب خدا اور رسول اور مومنین کے ساتھ استحضاء کرنے میں ان کی رائے اختیار کی اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں مراد ہے کہ انہی کفار کی طرح اے منافقین تم خسارے میں ہو اور تمہارے عمل جو ہیں وہ باطل ہیں یہ یہاں پر فرمایا گیا ہے اللہ اکبر کبھی تو اس شاید میں اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی اور پہلے لوگوں میں اللہ نے چھ قوموں کا ذکر کیا اور ان چھ قوموں کا ذکر آپ تفصیل سے سنتے چلے آ رہے ہیں تفصیل قرآن کے سلسلے میں حضرت نُ علیہ السلام کی قوم ہے حضرت مطلب نور علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد ہے قوم سمود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن کو اصحاب مدین کہتے ہیں وہ ہے اور پھر جو ہے قوم لوت ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہ پہنچی پھر اللہ نے انہیں عرب والوں کے پاس ان لوگوں کی خبریں آتی رہتی تھی وہ لوگوں سے بھی ان کے متعلق خبریں سنتے رہتے تھے کیونکہ جن علاقوں سے متعلق یہ خبریں تھیں وہ ان کے آس پاس تھے جیسے ملک کے شام عراق وغیرہ اور وہ ان علاقوں کے سفر میں ان کے آثار کا مشاہدہ کرتے تھے سنا کے آئے نمبر آئے سمبر ستر اور اکہتر ہے بتاؤں شادی خدا بندی ہے قومی و سمود و قومی ابراہیم و اصحابینات الحل یبلی مون ترجمہ سُن لیجیے کیا انہیں اپنے اگلوں کی خبر نہ ہوئی نوخ کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں الٹ دی گئیں ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ دوبارہ سنیں تفصیلی نکات بھی ساتھ عرض کرتا ہوں کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی انہیں سے مراد کیا ہے منافقوں کو اور اگلوں کی خبر نہ آئی انہیں گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ رب نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا سب سے پہلے فرمایا قومی نوح نوح کی قوم جو طوفان سے ہلاک کی گئی و جو ہوا سے ہلاک کیے گئے وہ اور سمود جو زلزلے سے ہلاک کیے گئے وہ قومی ابراہیم ابراہیم کی قوم جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا وہ افرادی مدینہ مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو روز ابر روز ابر کے عذاب سے ہلاک کی گئی بادل چھا گئے تھے اور سخت تیز آندھی ہوا اور اور وہ بستیاں کے علت دی گئیں اللہ اللہ انہیں زیرو زبر کر ڈالی گئی وہ قومیں لوٹ کی بستیان تھیں اللہ نے ان چھ کا ذکر فرمایا اس لیے کہ بلاد شام و عراق و یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باتی ہیں اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے تھے آیت نمبر 71 ہے عن اللہ اللہ ان بل معروفی وینا اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکات دیں اور اللہ و رسول کا حکم مانے یہ ہیں جن پر ان قریب اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے سبحان اللہ دیکھیے اس سے پہلے دو تین آیتوں پہلے آپ نے منافقین کا حال سنا تھا اللہ نے منافقین کی صفات کبیحا ان کے عقائد فاصدہ ان کے اعمال خدیثہ بیان فرمائے تھے اور اب اس کے بعد کی آیات میں ان کے مقابلے میں اللہ تعالی نے مومنوں کی صفات حسنا ان کے عقائد صحیحہ اور ان کے اعمال صالحہ بیان فرمائے ہیں نیز پہلے منافقوں کے بد اعمال بیان فرما کر ان کی سزا کا بیان فرمایا تھا اب مومنوں کے نیک اعمال بیان فرما کر ان کی جزا کا ذکر فرمایا پہلے آیتوں میں فرمایا تھا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے مشاہدے ہیں اور اب شاید میں فرما رہا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے کار ساز ہے منافق ہوائے نفس کی بنا پر ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے اور مومنوں کو جو ایک دوسرے کی موافقت حاصل ہوئی وہ اندی تقلید کی بنا پر نہیں تھی بلکہ وہ سب حق کی تلاش کے لیے دلال کرتے تھے اور اللہ تعالی ان کو توفیق اور ہدایت عطا فرماتا تھا منافق برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے نمازوں میں سستی کرتے تھے اور زکوۃ اور زکوۃ اور صدقات ادا کرنے میں اپنے ہاتھ بندے رکھتے اور مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکات اور صدقات خوش دلی اور فراغ دستی سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک کا مومنین کی جزا کا ذکر فرماتا ہے, آیت نمبر بہتر ہے. ارشاد خدا بندی ہے مسافین فردوان اللہ اکبر غالی کا حب الوز الم اللہ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو جنت کا باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہر رواں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی یہی ہے بڑی مراد پانی سبحان اللہ یہاں پاکیزہ مکانوں کا ذکر ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں موتی اور یاپوت سرخ عطا ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو آمین اور اللہ کی رضا سب سے بڑی من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا سب سے بڑی یہ بہت ماشاءاللہ اللہ دیکھیے یہاں پر اخلاص کا جو ہے وہ اعلیٰ ترین پیمانہ بیان کیا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی وضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور آشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا اللہ اللہ رضا کن اللہ تعالی بجاہی ہی حبیب ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں اور جنت کی نعمتوں کا بیان کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جنت میں کھوکھلے موتیوں کا ایک خیمہ ہے جس کا طول ساٹھ میل ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس ان میں سب سے بلند درجہ ہے اسی سے جنت کے چار دریا نکلتے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو اللہ اللہ تو دیکھیے ترمی کی حدیث میں معلوم ہوا کہ جب بھی ہم جنت کی دعا کریں تو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے جنت الفردوس کی دعا کیوں کریں گے ہم کون بتائے گا مین ٹیکس پر لکھیں کہ جنت الفردوس کی دعا کا کیوں کہا گیا جنتیں تو آٹھ ہیں جنتوں میں تو درجات ہیں سو درجوں کا ذکر ہوا جی ہاں سبحان اللہ کہ جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس نصیب فرمائے عام حضرت ابن ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے ترمیدی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی, بھی ہے دارمی میں بھی ہے اور شرخہ سننا میں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ صلاح وسلام نے ارشاد فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوگی پھر جو ان کے قریب ہوں گے ان کی صورت چمکدار ستاروں کی طرح ہوگی وہ پیشاب اور پاخانہ نہیں کریں گے تھونکیں گے نہ ان کی ناک نکلے گی ان کے سونے کی کنگی ہوگی ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا ان, کا, ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی رورے ہوں گی ان سب کی تخلیق ایک شخص کی طرح ہوگی وہ سب اپنے باپ حضرت آدم کی صورت میں ہوں گے جن کا قدا سمان میں سات گز کے برابر ہوگا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک اسلام اس فرمایا ترمی کی حدیث ہے کہ اہل جنت میں سے ادنا شخص وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم ہوں گے اور اس کی بہتر بیویاں ہوں گی اور اس کے لیے موسی زمرد اور یافوت کا اتنا بڑا گنبد بنایا جائے گا جتنی جابیا اور تنع میں مسافت ہے یہ دو علاقوں کا نام ہے تو دیکھ لیجیے سب سے اگنا درجے کے جنتی کا یہ حال ہے اب یہاں پر بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے اللہ کی رضا کے موضوع پر اللہ کی دیدار کے موضوع پر جنت کی تفصیل کے موضوع پر بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے لیکن اسی پر ہم استعفیٰ کرتے ہیں آیت نمبر تہتر میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یا نبی الکفار والمنافقین وغلو علیہم غلوم جہنم جہن وسلم اے غیب کی خبریں دینے والے نبی جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی اللہ اکبر کیا ہی مطلب بری جگہ جو ہے وہ پلٹنے کی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی تو اس آئے سے پہلے اس کی تفسیر کچھ بیان کرنے سے پہلے ایک مسئلہ کر دوں کہ جنت میں چونکہ گناہ کا صدور نہیں ہوگا وہ حصلت ہی ختم ہو جائے گی شیطان کو تو خود عذاب عذاب علیم کا وہ شکار ہو جائے گا نفس نفس ہو جائے گا لہذا وہاں پر فوش و ارانی نہیں ہوگی پردہ وہاں پر فرض اس طرح نہیں جیسے دنیا میں ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہاں پر بے پردگی یا فہش و وریاں ہوگی ایسا مسئلہ مطلب نہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی بندیوں کو فطری شرم و حیا نصیب فرمائی ہے ان کے تقاضے وہاں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ برقرار رہیں گے لیکن کوئی بد نگاہی کا مرتکب بھی نہیں ہوگا کہ وہ نگاہوں کے ذریعے یہ مطلب گناہ کرے یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جنت اللہ کے انعام کی جگہ ہے امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا آیت نمبر تہتر کی تلاوت یہ ہے ترجمہ پھر ایک دفعہ کر دیتا ہوں اے غیب کی خبریں دینے والے نبی جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ ڈوزک ہے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی یہاں پر فرمایا گیا کہ کافروں پر تو تلوار اور حرب سے اور منافق منافقوں پر عقامت حجت سے جہاد کرو دیکھیے یہاں پر ایک اور یہ بھی بیان بات کی گئی ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے منافقوں کی کبھی صفات بیان کی مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فرمایا اور آخرت میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی نیک صفات اور آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا اب پھر دوبارہ اللہ نے منافقوں اور کافروں کا ذکر فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام اور مسلمانوں کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے اور ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا تو اس جگہ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ منافق اپنے کفر کو خفیہ رکھتا ہے زبان سے کفر کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جاتا ہے اور منافع کا قصہ تو الگ رہا کسی شخص کے بھی باطن پر حکم نہیں لگایا جاتا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں صرف ظاہر پر حکم لگاتا ہوں اور باطن کا حال اللہ کے برد ہے تو میر امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب غزلۂ سبوک سے واپس آئے تو اسی سے زیادہ لوگوں نے قسم کھا کر آپ کے ساتھ نہ جانے کے متعلق عذر پیش کیے نبی پاک علیہ السلام نے ظاہر ظاہرہ کے اعتبار کر کے ان کی عذر کو قبول کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سکرد کیا تو اب ان احدید سے پتہ لگا کہ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنے کی کیا توجہ جی ہوگی اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ تو مطلب منافقوں کے لفظ جہاد کرو تو جہاد کیسے ہوگا تو جواب یہ ہے یہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان دونوں سے الگ الگ نوعیت کا جہاد مطلوب ہے کافروں کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد مطلوب ہے اور منافقوں کے ساتھ جہاد کا معنی ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت پر دلائل پیش کیے جائے اور اب ان کے ساتھ نرم رویے کو ترک کر دیا جائے اور ان کو زبر تو اور ڈانٹ ڈبٹ کی جائے یہ یہاں پر مراد ہے امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو آئے نمبر 74 ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یحلفون یا قد قولو کلیم کفری انگو خیر اللہ ونگ اللہ عظاب علیمان فر دنیا والا وماحم فرد ولا نقشی ترجمۂ کنزول ایمان اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بلا ہے اور اگر منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار اس آیت پاک میں میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا شان نظور یہ ہے کہ یہ آیت جلداس بن سوید کے متعلق نازل ہوئی کہ ایک روز نبی پاک علیہ السلام نے تبوک میں خطبہ فرمایا میں مناسقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی کا ذکر فرمایا یہ سن کر جلداس نے کہا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ غزل سے بھی بدتر ہیں جب حضور اکرم علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لائے تو عامر بن قیس نے حضور سے جلد کا مقولہ بیان کیا جلد نے انکار کر دیا اور کہا یا رسول اللہ عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا حضور نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں جلد نے بعد اثر ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کی اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا پھر عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور یہ جملہ کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا پھر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی یا رب اپنے نبی پر سچے کی خدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو یہ سن کر جلاس کھڑا ہو گیا اور ارض کیا کہ یار اللہ آم، یا رسول اللہ سنی اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا عامر بن قید نے جو کچھ کہا سچ کہا میں نے وہ کلمہ کہا تھا اور اب میں توبہ و استغفار کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے توبہ پر وہ ثابت قدم بھی رہے فرمایا کہ ولا قد قالو کلی قَالُ اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا یعنی مجاہد نے کہا جللاس نے افشائے راز کے اندیشے سے حضرت عامر کے قتل کا ارادہ کیا تھا جس کی نسبت اللہ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا پھر فرمایا اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ ان اغناہم اللہ من اللہ رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ساتھ دیا ہے اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اللہ اکبر تو ایسی حالت میں ان پر شکر واجب تھا کہ وہ شکر کرتے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو یہ شان دی ہے کہ سسور پاک علیہ السلام بھی غنی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بلا ہے اور اگر منہ پھیریں توبہ ایمان سے اور کفر و نفاق پر مصر رہیں تو رب فرماتا ہے کہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں اور زمین میں نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار کہ انہیں عذاب الہی سے بچا رہے. کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسا عذاب جو ہے وہ نازل فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ تو آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر جو ہے یہ آیت نمبر ہم نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے چوہتر تک ہے آپ پچہتر چھتر پچہتر چھتر ستہتر اٹھتر نمبر آیا کی تلاوت میں کر رہا ہوں اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کی اگر ہمیں اپنے فضل سے دیگا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلی بخلوا به وتولوا وهم معرضون تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور مو پھیر کر پلٹ گئے۔ فاقبهم نفاقن في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا اور بدلہ اس کا جھوٹ بولتے تھے علم کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے یہ چند آیات ہیں اس میں سب سے پہلے ایک بات تو عرض کر دوں کہ اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑنے والے منافق کے بارے میں عام قطب احادیث کتب تفسیر کتب سیرت میں یہ مضبور ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جس منافق کی وعدہ خلافی کا ذکر ہے اس کا نام سالبہ بن خاطب بن امر انصاری تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہے اور مطلب ایک مفسر کی رائے یہ ہے کہ یہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام سالبہ بن ابی خاطف تھا اور یہ واقعی منافق تھا اور اول ذکر حضرت سالبہ بن خاطب انصاری تو بدری صحابی تھے اور جنگ عہد میں شہید ہو گئے تھے اور بہرحال ایک تو یہ یہاں پر تصحیح ہے وہ کر اور پھر اسی طرح مطلب حضرت سیدہ طالبہ کے بدری ہونے سے متعلق بھی روایات بہرحال موجود ہیں اور پھر اس سے متعلق علمی بحث بھی ممکن ہے کہ ان روایات پر جرا بھی کی جا سکے بہرحال میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب صحابہ چونکہ قطعی عادل ہیں لہٰذا کسی صحابی سے متعلق یہ معاملہ نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ یاد رکھیے یہ منافق ہے منافق اعتقادی ہے جس سے کی یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی جو حقیقت کافر ہے اور زبان پر بلے ان کے کلمہ ہو یہ فرمایا گیا کہ ان میں کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے یہاں پر مطلب ابن ہاتم نے آقا علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں اور پھر حضور نے فرمایا اے طالبہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے دوبارہ پھر طالبہ نے حاضر ہو کر یہ درخواست کی اور کہا اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا حضور نے دعا فرمائی اللہ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کے مدینے میں ان کی گنجائش نہ ہوئی تو ثالبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا حضور نے اس کا آگ دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی حضور نے فرمایا کہ ثالبہ پر افسوس پھر جب حضور نے زکوۃ کے تحصیل کرنے والے بھیجے لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے جب طالبہ نے جا کر انہوں نے سے جا کر صدقہ مانگا یعنی زکوۃ مانگی تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا جاؤ میں سوچ لوں جب یہ لوگ حضور کی خدمت میں واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل دو مرتبہ فرمایا طالبہ پر افسوس تو پھر یہ آیت حاضر ہوئی پھر سال ہی صدقہ لے کر حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی مومان از فرما دی وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں پھر حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے دور میں قبول نہ کیا اور پھر خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا تو اندازہ کر لیجئے کہ مال کی کتنی بربادی ہے مال کی آفت کتنی زیادہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعال مال کے وبال سے بچائے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مال کے صدقے ایسا پاک مال اور ان جیسے پاک دل میں سے بھی حصہ ہمیں جو ہے اللہ رب العزت نصیب فرمائے آمین آمین آمین, آمین, آمین, آمین آیت نمبر اسی ہے میرا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم ذالک بئنہم تفروا باللہ ورسول والله لا یهد القوم الفاسقین ترجمہ تم ان کی معافی اگر تم ستر بار ان کی معافی گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا آہا آہا آہا تو یہ آیت نمبر 80 ہے بلکہ آیت نمبر انسی رہ گئی میں اس کی بھی تلاوت کروں يلمزون لا يجدون إلا جهدهم فسخر منهم سخر اللہ خرون فخیر عذاب عدیم وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے تو ان سے ہنستے ہیں اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں پر مراد کیا ہے فرمایا گیا وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو دل سے خیرات کرتے ہیں یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب آیتیں صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے ان میں کوئی بہت کثیر لائے انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا اور کوئی ایک سا یعنی ساڑھے تین شیر لائے تو انہیں کہا اللہ کو اس کی کیا پروا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چار ہزار دن لائے پرد کیا یا رسول اللہ میرا کل مال آٹھ ہزار دنم تھا چار ہزار تو یہ راہ خدا میں حاضر ہیں اور چار ہزار میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں تو میرے آک علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں برکت فرمائے اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے اور حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا یہاں تک کہ جب انہوں نے وصال کی فرمایا حضرت عبد عبدالرحمن بن عوف فضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصال فرمایا تو انہوں نے دو بیویاں چھوڑی انہیں آٹھواں حصہ ملا اور اس آٹھویں حصے کی مقدار ایک لاکھ ساٹھ ہزار درم تھی اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ, اللہ اکبر کبیرہ اندازہ کر لیجیے اور پھر فرمایا کہ ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے ابو عقیل انصاری ایک ساکھ جرے لے کر حاضر ہوئے انہوں نے بار گاہر کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی اس کی اجرت دو ساخ ملی ایک ساتھ میں گھر والوں کے لیے چھوڑایا اور ایک ساتھ آ راہ خدا میں حاضر ہے حضور نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی تو ان سے ہنستے ہیں فجس خرون ان سے ہنستے ہیں یعنی منافقین اور صدقے کی قلت پر آڑ دلاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سخیر اللہ منہم اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک آزاد ہے تو اب آیت نمبر اسی جو ہے اس کا ترجمہ پھر سن لیں تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اگر تم ستر بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا یہ آیت جب نازل ہوئی اور منافقوں کا نفا کھل گیا مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافق حضور کی خدمت میں آئے معذرتیں کرنے لگے آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اس پر یہ آئتنازل فرمایا کہ اللہ ہر کسی ان کی, کی مغفرت نہ فرمائے گا چاہے آپ استغفار میں مبارکہ کریں تو جو ایمان سے خارج ہوں جب تک کہ وہ کفر پر رہیں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالی ان کو رہ نہیں دیتا اللہ اللہ اللہ تبارک وطالعہ کرم فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے آمین آمین آمین اللهم آمین آمین وما علینا اللہ گلمدین الحمد الحمدللہ آج آیت نمبر اسی تک ہم نے سورہ توبہ کی تفصیل کا در سنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئ نمبر اکیاسی سے ہم کل انشاءاللہ شاء اللہ پھر تفصیل قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ تعالی کرم فرمائے آمین الحمدللہ سنہ الحمدللہ للہ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سالانہ بین الاقوامی اجتماع مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں کسی مہینے کی 23, 24, 25 تاریخ کو منعقد ہو رہا ہے اور حج کے بعد اہل حق کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جدھر نظر دوڑائیں انسانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے سر ہی سر نظر آتے ہیں بلا مبالغہ لاکھوں نفوس پر مشتمل یہ اجتماع ہوتا ہے اور سب یہ لوگ اللہ کے بندے اپنی مغفرت اور بخشش کی طلب کی اتماع پات میں شریک ہوتے ہیں عام طور پر ظاہر ہے کہ کسی کی نیت دنیاوی مقصد نہیں بلکہ اللہ رسول کی رضا ہی پیش نظر ہوتی ہے اور اسی مقصد سے لوگ اتنی دور دراز سے دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں سے دوسرے ممالک سے دور دراز علاقوں سے حاضر ہوتے ہیں اور اس اجتماع کی برکتیں لوٹتے ہیں آپ تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور بال ضرور تیئیس چوبیس پچیس اکتوبر کو مدینہ الاولیا میں ملتان شریف میں یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں ضرور بال ضرور شرکت فرمائیے اور اس اجتماع کی دعوت کو عام کیجیے پاکستان میں اور مطلب اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ کے جان پہچان والے ہیں ہلکا احباب ہیں آپ ضرور بل ضرور ان کو ای میل کے ذریعے فون کے ذریعے مختلف ذرائع اختیار کر کے انہیں جو ہے وہ آپ دعوت دیجیے کہ وہ اس اجتماع میں مطلب جو ہیں وہ شریک ہوں اللہ رب العزت آپ تمام کی آپ تمام کی عدابت دینا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الحمد ہمارے علاقے سے تیاریاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی بھائی اجتماع کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں چوک درس کی برمار ہو رہی ہے جس میں اضافہ ہو چکا ہے اسلامی بھائی روزانہ نیکی کی دعوت کے لیے بھی نکلتے ہیں اور مطلب گھر گھر جا کر بھی اور مخصوص اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے بھی انہیں دعوت دے رہے ہیں جو پچھلے سالوں سے جانے کے دن کی روٹین ہے ان تک تو پہلے سے ہی دعوت ہو چکی بہت سے اسلامی بھائیوں نے اپنے نام لکھوا دیے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہر علاقے میں نہ صرف شہر باب المدینہ میں بلکہ پاکستان کے ہر علاقے میں اور دنیا کے کئی ممالک میں اللہ کے فضل سے تیاریاں عروج ہیں عروج پر ہیں الحمدللہ لاہور میں بھی تیاریاں ماشاءاللہ ایک بھائی بتا رہے ہیں کہ عروج پر ہیں اور وہاں سے بھی انشاءاللہ شاء امید ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع میں شریک ہوں گے آپ تمام بھائی ضرور نیت فرمائیں خود تشریف لائیں بنفس سے نفیس تشریف لائیں اور اس اجتماع کی رحمتیں برکتیں لوٹیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دلفص کسی عذر مجبوری کی وجہ سے نہ بھی آ سکے تو مدنی چینل کے ذریعے بھی یہ اجتماع لائیو دکھایا جائے گا آپ یہ اجتماع دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی ان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ اجتماع جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے چینل اس پر بھی آتا ہے تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں فیضان اپنا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ شاء چینل آپ دیکھ سکتے ہیں تو مدنی چینل کی نشریات اگر ٹیلی ویژن پر اگر آپ کے ہاں نہیں بھی ہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے بہرحال آپ اجتماع دیکھ سکتے ہیں ضرور بال ضرور حاضر لگائیں جس طرح بھی ہو سکے اللہ رب العزت آپ سب کا جو ہے کوششیں کرنا جو مالی طور پر بھی آپ نے کوششیں کی ہیں اور کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اس کے علاوہ دعوت کے سلسلے میں بھی آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور سب بڑی دعا فرمائے کہ دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع کو اللہ تعالی ہر طرح سے کامیابیاں نصیب فرمائے آمین دعوت اسلامی کو ایسا عروج حاصل ہو کہ جس کو زوال نہ ملے آمین اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا پیغام عام ہو جائے جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں دامت برکاتوں ہوں ملالیہ ویسا دین کا کام اللہ کرے کہ ہم سب کریں اور دعوت اسلامی اتنی پھل پھول جائے عامر تو ضرور بالضرور اس اجتماع کے لیے کوششیں اپنی جاری رکھیں اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اس اجتماع پاک کی برکت رحمت نصیب فرمائے اور اس اجتماع پاک کی اللہ رب العزت جو ہے وہ حفاظت بھی فرمائے دہشت گردوں کی دہشت گردی سے اور ہر برے کی بری میلی نظر سے بری نیتوں سے برے جو ہے وہ پلاننگ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور سب مسلمانوں سمیت خصوصاً اسلامی بھائیوں کو جو کہ اس اجتماع میں شریف ہوں گے آنے کے دوران بھی سفر کے دوران بھی وہاں رہنے کے دوران بھی واپسی تک بل کے تا زندگی اللہ سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین آمین اور یہاں مکتب خالی ہو گئے ہیں ساری بک ملدان چلی گئی ہیں اچھا شاید یہ جی لاہور سے شاید یہ معاملہ ہوگا وہاں پر ظاہر ہے کہ مقصبت المدینہ مختلف شہروں کے لگتے ہیں کراچی کا بھی ہوتا ہے لاہور کا بھی ہوتا ہے دیگر شہروں کا بھی ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ بکس بھی بڑی تعداد میں وہاں پر ملتی ہیں ایک شہر آباد ہوتا ہے یہ ایک شہر آباد ہوتا ہے الحمد للہ سما اللہ تعالی ہم سب کو وہاں حاضری کی توفیق کتاب فرمائے آمین تو ابھی نہ شرف پلے فرمائے انشاءاللہ چند منٹ میں پھر ہم حاضر ہوتے ہیں پھر اگر آپ اسلامی بھائیوں کے سوالات ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ جواب ہاتھ دے سکیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ حضرت آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ جی تشریف لائیں ناشر شریف پلے کر دیں گے